نبی اللہ وعلا نور اللہ البدور کتاب کا نام ہے حدیث نمبر تین سو چھیاسٹھ تھری ڈبل سکس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرض کی گئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و کون لوگ ہوں گے فرمایا نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد ولی وی وبارک وسلم ولیوں کے شہنشاہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسنی قندیل نورانی غوث المدانی شہباز لامکانی سسر نورانی کہ اخلاق کریمہ ہم سن رہے ہیں آپ مریضوں کی عیادت فرمایا کرتے حضرت ابو الحسن علیز العزی جی رحمتہ اللہ تعالی علیکم بیمار ہوئے تو ولیوں کے شہنشاہ پیران پیر غوث الصالئین جنوں ان کے فریاد رس ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے ان کے ہاں ایک گھر میں کبوتری اور ایک فاختہ کمری اس کو دیکھا ابو نے عرض کی حضور والا یہ کبوتری چھے مہینے سے انڈے نہیں دے رہی اور فاختہ نو مہینے سے بولتی نہیں تو وہ سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا اپنے مالک کو فائدہ پہنچا کمری سے فرمایا اپنے خالق عرض اوجل کی تسبیح بیان کرو تو کمری نے اسی دن سے بولنا شروع کر دیا اور کبوتری نے عمر ر انڈے دیے غصپا کی کرامتیں اور آپ کی کرامت کیسی تھی کہ جیسے تصویر اگر ٹوٹ جائے تو دانے کیسے گرتے ایک کے بعد دوسرا تیسرا نا تو میرے پاک کی کرامتیں بھی ایسی تھی ایک کے بعد دوسری دوسرے کے بعد تیسری بہت کرامات آپ سے منقول ہیں ولیوں کے ولی جو ہوئے شہنشاہوں کے شہنشاہ جو ہوئے سبحان اللہ تو آپ مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور اس کی بڑی فضیلت ہے بڑا ثواب ہے عاشقہ نے اولیا عاشقا نے غوث اعظم بھی یہ ترکیب کیا کریں غوث پاک کے نانا جان رحمت عالم یان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف حدیث نمبر 41 اکتالیس مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو اس کے پاس سے لوٹ آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے ہمارے اکالی سلاد اسلام نے ارشاد فرمایا یہ ترمیزی شریف کی حدیث پاک ہے جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرے ستر ہزار فرشتے اسے شام تک دعائیں دیتے رہتے ہیں اور جو شام کے وقت عیادت کرے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں دیتے رہتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں باغ ہوگا دوسری حدیث پاک یہ بھی ترمیزی شریف کی ہے نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مریض کی یادت کرتا ہے یا اللہ تعالی کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے جاتا ہے ایک آواز دینے والا اسے کہتا ہے خوش ہو جا کیونکہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور بہت پیارے پیاری روایتیں ہیں اس تعلق سے تو یاد رکھیے مریض کی عیادت کرنا سنت ہے ہاں اگر ایسا معلوم ہو کہ اگر یہ جائے گا مریض کی یادت کرنے اس کو ناگوار گزرے گا وہ اچھا نہیں اس کو لگے گا وہ فیل کرے گا تو پھر نہ جائے اور یاد رکھیے کہ مریض کی یادت کو جائیں اور مرض میں دیکھیں کو سختی ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو یہ کہیں کہ بھئی آپ کی تو طبیعت بہت خراب ہے ارے میں نے فلاں کو بھی دیکھا تھا تو مر گیا بھائی یہ تو مریض اور بھی پریشان ہو جائے گا تو آپ تو اس کی جوئی کے لیے گئے تو ایسی باتیں کریں کہ اس کے دل کو بھلی معلوم ہو اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے ہاں اگر کوئی معظم دینی ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ میرے سر پر ہاتھ رکھے تو رکھے بھائی یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی فاسق ہے اس کی بھی عیادت کرنی چاہیے اس کے مدنی پھول آپ کو بھاری شریعت میں مل جائیں گے اور اسی طرح امیر سنت کے رسالے میں بھی یادت کے مدنی پھول موجود ہیں غالب نہر کی سدائے اس میں تو ہمارے غصف پاک مریضوں کی یادت کرتے تھے آپ کی طبیعت میں آجزی بہت تھی انکساری بہت تھی اور ہمیں یہ بتایا گیا نا کہ جو شاخ پھلدار ہوتی ہے جس میں فروٹ لگا ہوتا ہے وہ جگی ہوتی جس میں پھل ہی لگا وہ اکڑی رہے تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ آجزی کرتے ہیں انکساری کرتے ہیں ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰوں کی عاجزی کا عالم دیکھیے کہ ولایت اور بزرگی کے اتنے بڑے بلند مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود آپ گھر کے کام کاج کر لیا کرتے تھے ہم تو گھر کے کام کرنے کے گھر کے کام میں کیڑے نکالتے گھر والی کو تنگ کرتے ہیں بچوں کو پیچھے پڑے رہتے ہیں غصف پاک رضی اللہ تعالی بازار سے سودا خود ہی خرید لاتے تھے اللہ اکبر اگر بچوں کی امی کی طبیعت ناساز ہوتی تو گھر کا کام خود دستے مبارک سے کرتے اور اگر کوئی بچہ آپ سے کلام کرتا آج کل ہم کلام کرنے والے کا رپلائی جو کرتے ہیں اس کے منصب کے مطابق کرتے ہیں نا بھائی کوئی بڑا کوئی شخص ہو شخصیت ہے تو جی جی جی یوں کرتے ہیں سیٹ صاحب ہوں تو بڑے بھیگی بلی بن جاتے ہیں بس اور غریب آدمی ان کو پوچھتے ہیں ہاں بھائی بول یہ کیا انداز ہے جب آپ نے ثواب کے لیے آئزین کی ساری کرنی تو سب کے لیے کرے نا ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہو اتنے بڑے اتنے بڑے مقام پر فائز ہیں مگر بچہ بھی بات کرتا اب اس کی بات توجہ کے ساتھ سنتے تھے ایک دفعہ کیا ہوا ہمارے غوث پاک کہیں سے گزر فرما رہے تھے بچے کھیل رہے تھے ایک بچے نے آپ کو روکا کہا کہ میرے لیے مٹھائی بازار سے خرید کر لائیے یہ پیسے لیجئے تو ہمارے غوث پاک کی ان کی آجزی اور بچوں پر شفقت دیکھیے کہ آپ ناراض نہیں ہوئے بلکہ اس بچے کے لیے اس نے جو پیسہ دیا جو بھی رقم دی اس سے مٹھائی خریدنے کے لیے آپ بازار میں چلے گئے اور لا کر اس کو عنایت فرمائی اب بچے باری باری آپ کو کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے بھی لائیے ہمارے لیے بھی لائیے آپ ہر اک کی خواہش پوری کرتے ہیں شفقت دیکھی وہ سے پاک اب وہ اور کریں جو بچوں کو رکھ رکھ کے دیتے مارتے او ہو, ہو بچوں سے شفقت کرنی چاہیے میرے اکالی علیہ تو بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچوں سے دعا کرواتے تھے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے اور ہم بچوں سے لڑتے پھڑتے مارتے ان کو بھائی تو آج انکساری ان ہمیں نصیب فرمائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہر انسان کے سر میں ایک لگام ہوتی جو فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی بندہ توازو کرتا ہے آج کرتا ہے انکساری کرتا ہے تو اس لگام کے ذریعے اسے بلندی عطا کی جاتی ہے فرشتہ کہتا ہے بلند ہو جا اللہ تجھے بلند فرمائے اگر وہ اپنے آپ کو خود ہی بلند کرتا ہے تکبر کرتا ہے تو اسے زمین کی جانی فرشتہ نیچے کرتا ہے کہتا پست ہو جا نیچے ہو جا اللہ تجھے پست کرے تو اللہ ہمیں فخر و غرور سے بچائے اور آج کا پیکر بنائے غوث پاک کے صدقے میں ہم آجزی والے ہو جائیں ان والے ہو جائیں اب اپنے آپ میں ہم اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھ رہے ہیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ ذلت مقدر کر دی جائے آجزی کریں گے اللہ بلندی عطا فرمائے گا میرے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا جو اللہ تعالی کے لیے اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے جو خود کو کمزور سمجھے گا لوگوں کی نظر میں عظیم ہوگا جو تکبر کرے گا اللہ پاک اسے ذلیل کر دے گا اور پھر وہ لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہوگا خود کو بڑا سمجھتا ہے مگر وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ میرے اسلام نے فرمایا مسلمان بھائی کے سامنے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اسے بلندی دے گا جو اس کے سامنے بڑائی کا اظہار کرے گا اللہ اسے رسوا کرے گا غصے پاک کے نانا جان فرماتے ہیں اس شخص کے لیے خوشخبری ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو محتاج نہ ہونے کے باوجود عاجزی کرے اپنا مال گناہوں میں خرچ نہ کرے محتاج و مسکین پر رحم کرے اور فکاؤ اہل علم سے میل جول رکھے تو آج بھی توازو ان شفقت یہ پسندیدہ افعال ہیں پسندیدہ اخلاق ہیں ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک اخلاق ایسے ہیں کہ بچوں پر بہت شفیق ہیں آپ اور آپ نے بچوں کی دیکھیں وہ خواہش پر وہ بازار سے ان کے لیے مٹھائی لا کر ان کو اتا فرمائی میرے اکالی سلاد اسلام نے فرمایا جو وہ ہمیں ہم سے نہیں جو بچوں پر مہربانی نہیں کرتا بزرگوں کی عزت کو نہیں پہچانتا اللہ اکبر تو کامل الایمان مومن کی یہ پہچان ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے کامل الایمان مسلمان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اور اپنے بال بچوں پر مہربان ہوتا ہے جنت میں ایک گھر ہے اس کا نام ہے الفراح اس گھر میں وہ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں لا اکبر آپ جو بچوں کی پٹائیاں کرتے رہتے ہیں سزائیں دیتے رہتے ہیں ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں آنکھیں دکھاتے رہتے ہیں گھورتے ہی رہتے ہیں وہ غور کریں ان کے لیے برت ہے بچوں کو خوش رکھیں انڈر سوڈے کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق شریعت کے مطابق ان کو خوش رکھنا ہے اب بچے کی خوشی آئس کریم کھانے میں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے اس کا گلا خراب ہے بیمار ہو جائے گا تو پھر اس کو خوش تھوڑی کرنا ہے اس کے مطابق کی ترکیب کریں گے وہ برحال بچوں کی مار پیٹ کے بجائے ان سے شفقت کی جائے ہمارے گوس پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اچھے اخلاق میں سے یہ بھی تھا کہ آپ اف و در کے پیکر تھے سبحان اللہ کسی سے زیادتی ہو جاتی میرے گوسے پاک اسے معاف فرما دیتے اور ہم وہ ذہن میں رکھے ہوئے دل میں رکھے ہوئے بغض نہ پال رکھا ہے چھوڑتے نہیں اس کو بھولتے نہیں اس کو دعوت میں نہیں بلاتے اس کے یہاں نہیں جاتے فون اٹینڈ نہیں کر رہے اس کو رپلائی نہیں کر رہے اور اگر کسی جگہ پر وہ آ گیا تو اس کو طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے ارے بھائی یہ کیا انداز تو مسلمان کو عفو درگزر کرنے والا ہونا چاہیے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی ہو مدرسہ نظامیہ میں پڑھاتے تھے جی ہاں غوث پاک مدرس تھے پاک تیچر تھے کیا پڑھاتے تھے قرآن حدیث دین علم آخرت کا علم پڑھاتے تھے طلباء سے غلطی ہوتی ہمارے غصے پاک انہیں معاف فرما دیا کرتے اگر کسی پر ظلم ہوتا دیکھتے تو میرے غصے پاک جلال میں آ جاتے تھے کبھی آپ کو بتا بشریت جلال آتا تو اتنا فرماتے خدا تجھ پر رحم کرے بس اتنا فرماتے تھے اور ہمارے غصے پاک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے تو یہ دنیا خوخار درندوں کا گھر بن جائے اب ہم مقابلے میں ہیں بھائی مقابلہ کس میں ہے ایک دوسرے پر زیادتی کرنے میں یہ کوئی اچھا مقابلہ تھوڑی ہے بھائی تو ہمیں کیا چاہیے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں ادفع باللتی ہی احسن ہمیں قرآن نے یہ کہا کہ برائی کو بھلائی سے ٹال اگر کسی نے دعوت میں نہیں بلایا تو ہم بلائیں کوئی ہماری دعوت پر نہیں آیا تو ہم اس کے یہاں جائیں اس نے ہمیں نہیں دیا اور ہم دے سکتے ہم اس کو دیں اس نے ہم سے مسبیو کیا بد اخلاقی کی تو بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیا جائے گا ہم اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں پھر کیا ہوگا انشاءاللہ اللہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی محبت بھرا سلوک کریں ہمارے اکالی صلاح و سلام کی تربیت اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی اور کیا فرمایا خد الاف وقل اور ابراہم الجاین اے محبوب معافی کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو جو مجرم معذرت طلب کرے تو اے محبوب شفقت کریں اسے معاف کر دیں تین باتوں کا فرمایا نا کہ جو مجرم معذرت کرے آپ کے پاس آئے آپ شفقت کریں مہربانی فرمائیں اسے معاف کر دیں اور اچھے اور مفید کاموں کا لوگوں کو حکم دیں جاہل اور سمجھ لوگ آپ کو برا بنا کریں آپ الجھیے نہیں حلم کا مظاہرہ کریں حلم غصے کی ضد ہے ٹالرنس یعنی کوئی ایسا کال فیل اس سرزد ہو رہا ہے کسی سے کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے کوئی ایسا انداز اختیار کر رہا ہے کہ آپ کو غصہ آئے آپ ایموشنل ہو جائیں آپ جذباتی ہو جائیں آپ نہیں ہوتے آپ پرسکون رہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جیسے نا تو آپ کہلائیں گے باوکار شخصیت آپ کہلائیں گے حلم والے آپ کہلائیں گے ٹالرنس والے اور اس کے بجائے آپ نے بات بات میں غصہ کرنا شروع کر دیا تھوک اڑانا شروع کر دیا غصے میں بولتا ہے تھوک بھی اڑتا ہے اور جو چہرہ بنتا ہے نا وہ درندوں جیسا ہو جاتا ہے غصے کے اندر تو نارمل رہنا چاہیے سنت کے مطابق رہنا چاہیے شریعت کے مطابق رہنا چاہیے غوث پاک کی سیرت کے مطابق رہنا چاہیے بزرگوں کی تعلیمات کے مطابق رہنا چاہیے معاملہ جیسا بھی وہ خوش نصیب جو افو درگزر سے کام لیتے ہیں ہمارے غوث پاک کے اخلاق کریمہ میں سے افو درگزر ہے نا ان کے لیے میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت ارشاد فرمائی وہ بشارت کیا ہے کہ قیامت کے روز ان کا حساب بہت آسان طریقے سے لیا جائے گا سبحان اللہ میرے اکالیسلاسلام نے فرمایا تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حصہ بہت آسان طریقے سے لے گا اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و کون سی باتیں فرمایا تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو نمبر دو جو تم سے تعلق کرے تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو یار اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اس کے دراجات بلند کیا جائے اسے چاہیے کہ جو ظلم کرے اسے معاف کر دے جو محروم کرے اسے عطا کرے جو تعلق توڑے اسے سے جوڑے میرے آکا علیہ سلاح اسلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بندہ کسی کا قصور معاف کرے اللہ تعالی اللہ پاک اس معاف کرنے والے کی عزت بڑھاتا ہے اور اللہ پاک کے لیے آرضی کرے اللہ اسے بلندی عطا فرمائے گا حضرت سیدنا مسق علیم اللہ علیہ نبی و علیہ سلاط اسلام نے عرض کیا اللہ تیرے نزی کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے فرمایا جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کرتے اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے غوث اعظم کے صدقے میں آپ کے اچھے اخلاق جو ہم نے سنے کہ آپ مریضوں کی یادت کرتے تھے آپ کے اچھے اخلاق ہم نے سنے کہ آپ افو درگزر والے تھے معاف فرما دیا کرتے تھے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے اگر کسی پر جلال بھی آتا آپ کو تو فرماتے اللہ تجھ پر رحم فرمائے اتنا فرماتے تھے کیا ہے ہمارے غوث سے اعظم کی امیر اللہ سنت فرماتے ہیں رونق کل اولیاء یا غوث سے اعظم دست گیر پیشوائے ایا یا غوث سے اعظم دست گیر آ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں ووشن زمیر, زمیر, زمیر آپ شاہ اعظم دستگیر اللہ ان کے صدقے میں ہمیں نیک بنائے ہمارے اخلاق اچھے بنائے آمین بجا نبیل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ